اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعو لہ ان اللزین تدعون من دون اللہ لن یخلقو زبابا ولم اجتمعو لہ وین یسلبهم الزباب شیئا لا یستنقظوه من ضعفت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 یا من وافعلوا و لعلكم تفلحون وجاهدوا فدی من حق جهاده هو ابراہی وما جعل کم ال مسلم من قبل وفی هذا۔ لےکو نو لو شہید نال کم وتو نس فیم مسلا تک ہوا ربیش رحلی سدری و یس سرلی امری وحل دتم ملسانی یف کحو قونی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اشتنابا آمین یا رب العالمین سور حج کے اس آخری رکو پر جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے وہ تعالی قرآن حکیم کے اس منتخب نساب کا درس نمبر پندرہ مشتمل ہے جس کا سلسلہ درس ان مجالس میں ہو رہا ہے یہ منتخب نصاب جیسا کہ آپ کے علم میں ہے چھ حصوں پر مشتمل ہے اس میں پہلا حصہ اور آخری حصہ یہ جامع اسباق پر مشتمل ہے درمیان میں جو چار حصے ہیں وہ سورت العصر میں جو لوازم نجات بیان ہوئے ہیں چار ایمان عمل صالح تواسب الحق تواسب صبر چار شرائط ہیں ولاس ان السان الفی خس ازین عامن صحاط و حق واسب تو یہ جو چار ہیں شرائط فوز و فلاح یا لوازم نجات ان میں سے ایک ایک کی تفصیل پر وضاحت پر ایک ایک حصہ مشتمل ہے تین حصے ہمارے اس منتخب نصاب کے مکمل ہو چکے پہلا حصہ پھر روٹ کر لیجئے چار جامع اسباق پر مشتمل تھا دوسرے حصے میں ایمان کے مباحث آئے پانچ دروس تھے کہ جن میں ایمان سے متعلق مختلف مباحث جو ہے ہمارے سامنے آ چکے تیسرے حصے میں پھر پانچ اسباق تھے اور وہ عمل صالح کی تشریح پر مشتمل تھا اب یہ چوتھا حصہ صورت العصر میں لوازم نجات میں سے جو تیسرا ت... تیسری لازمی شرط ہے نجات کی تواصب الحق اس کی تفصیل پر مشتمل ہے تو اس سے پہلے کہ ہم اس حصے کے اس پہلے سبق کا آغاز کریں ذہن میں ایک مرتبہ پھر تازہ کر لیجئے یہ گویا کہ حسب معمول چند تمہیدی امور ہیں جن میں سے پہلا تمہیدی معاملہ یہ ہے کہ یہ جو تواسیب الحق ہے اس کے ضمن میں اب تک ہمارے ان اسباق میں کون کون سی اصطلاحات وارد ہو چکی ہیں سب سے پہلے تو صورت العصر میں تواصی کا لفظ تواصی کا مادہ وسیعت ہے وسیعت میں فی نفس ہی بھی تاکید کا مضمون ہے وسیعت جب کی جاتی ہے عام طور پر تو ہمارے ہاں اردو زبان میں تو یہ صرف مستعمل ہے انتقال کے وقت جو بات کہی جائے ظاہر بات ہے کہ وہ اہم موقع ہوتا ہے اور وہ شخص وہی بات کہے گا جو بھی جس کا انتقال ہو رہا ہے کہ جس بات کو اہم ترین سمجھے گا اپنے انتقال کے وقت وہی بات کہے گا اس لیے اس لفظ کے اندر یہ تاکید اور اہمیت کا جو مفہوم ہے وہ شامل ہے عربی زبان میں یہ وصیت جو ہے یہ صرف انتقال کے وقت کے وصیت کے لیے مستعمل نہیں ہے بلکہ عام معنی میں بھی تاکید کے ساتھ جو نصیحت پی کی جائے جو بات بھی کہی جائے زور دے کر وہ وسیعت ہے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں تاکید کا مفہوم ہے پھر باب تفاول میں جب آتا ہے تو آسی باب تفاول کے دو خواص ہیں ایک اس میں مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے جب کوئی بستر اس باب سے آئے گا تو گویا کہ اب اس میں ایک مبالغے کا مفہوم ہوگا شدت کا مفہوم ہوگا تو وسیعت میں تاکید کا مفہوم اس خود شامل تھا مزید جو ہے باب تفاعل میں آنے کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوا دوسرے باب تفاعل میں بھی مشارکت ہے کچھ لوگوں کا کسی کام میں شریک ہونا مل جل کر کرنا تو تواسی کے مفہوم میں اسی لیے ایک دوسرے کو وسیعت کرنا ایک دوسرے کو تاکید کرنا ایک دوسرے کو نصیحت کرنا یہ دو گویا کہ اضافی مفوم اس میں شامل ہو گئے جب یہ باب تفاول سے یہ بستر آیا اس سے آگے جب ہم بڑھیں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے جو سورت العصر کے ضمن میں تفصیل سے بیان ہو چکی ہے کہ یہ جو تواصی بالحق ہے حق کی وسیعت کرنا ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا اس کے جو محرکات ہیں وہ کیا ہے اس کے دو محرک ہیں بنیادی پہلا جسے ہم نے اس وقت تعبیر کیا تھا شرافت اور مروت انسان کی شرافت اور مروت کا تقاضا ہے کہ جو دولت اسے نصیب ہوئی ہے اسے تقسیم کرے اسے لوگوں کے ساتھ شیئر کرے اگر کوئی خیر اسے ملا ہے تو خیر بانٹے لوگوں کو اس میں شامل کرے شریک کرے یہ اس کی گویا کہ شرافت اور مروت کا تقاضا ہے اور اسی مفہوم میں وہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ حضور نے فرمایا لا یومن واحد حَتَّى حتہ یو مَا بالے لِنَفْسِهِ ہی تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یعنی اس کا ایمان ناقص رہے گا ایمان جو ہے حقیقی معنی میں وہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اب اگر آپ نے کوئی نظریہ کوئی فلسفہ کوئی خیال کوئی آدرش کوئی نسب العین کوئی اختیار کیا ہے اپنی زندگی کے لیے کوئی نہج طے کیا ہے چوز کیا ہے منتخب کیا ہے اسے بہتر سمجھ کر اعلی سمجھ کر عمدہ سمجھ کر حق سمجھ کر تو اب آپ کی شرافت اور مروت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اپنے بھائیوں تک بھی پہنچائیں اور اس میں پھر تدریج ہوگی الاقرب و فر جو سب سے قریب ہے سب سے پہلے اس کو پہنچائیے جس کی سب سے زیادہ خیرخواہی آپ کو مطلوب ہے اپنی اولاد ہے اپنے بھائی ہے اپنے اعزا ہے اپنے اقارب ہیں پھر یہ کہ اور رشتے دار ہیں خاندان والے ہیں قبیلے والے ہیں قوم والے ہیں اور پھر پوری نوع انسانی یہ تدریج ہے فطری لیکن یہ کہ اس کا اصل محرک کیا ہے خیرخواہی کا جذبہ ادین و نصیحا اور اس میں پہلی چیز کیا ہے یہ کہ شرافت اور مروت کا تقاضہ یہ ہے کہ جو خیر جو بھلائی جو دولت آپ کو مل گئی ہے آپ اس کو دوسروں میں بھی تقسیم کریں دوسروں کو اس میں شامل کریں شریک کریں اور دوسرا تقاضا کیا ہے اس کے لیے عنوان ہم نے معین کیا تھا حمیت اور غیرت انسان کی حمیت اور غیرت کا تقاضا یہ کہ جس شے کو وہ حق سمجھتا ہے اس کا بول بالا کرنا چاہے اسے پامال نہ دیکھ سکے حق کو مغلوب دیکھ کر تڑپ اٹھے اس کی غیرت اور حمیت کا تقاضا یہ ہے اور وہ اپنا تن من دھن لگائے جس شے کو حق سمجھ رہا ہے اس کو غالب کرنے کے لیے اس کا بول بالا کرنے کے تو یہ مباحث تو وہ تھے کہ جو اس منتخب نصاب کے پہلے درس میں سورت الاصر میں آ چکے ہیں اس عنوان سے متعلق تواسب الحق اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو تیسرا درس تھا سورہ لقمان کے دوسرے رکو پر مشتمل اس میں ایک اصطلاح وارد ہوئی تھی امر بالمعروف دہی المنکر یا بنئی یاقم اصطلاح کا امر بل معروف ونہان المل کر وسمر اے میرے بچے حضرت لقمان ان کی نساہیں جو نقل کی ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور ان کو دوام عطا کر دیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو اس میں حضرت لقمان کی نصیحت یہ کہ اے میرے بچے نماز قائم رکھ نیکی کا حکم دے بدی سے روک تو امر بالمعروف نہیں المل کر یہ گویا کہ تواسب بالحق ہی کے لیے ایک اصطلاح ہے اور ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ اس اصطلاح کو قرآن مجید نے پھر وہ مقام عطا کیا ہے کہ امت مسلمہ کا اصل مقصد قرار دیا گیا کم تم خیر امت نخرجت الناس تامرون ابل معروف تم بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کے لئے لوگوں کے لئے برپا کیا گیا ہے نکالا گیا ہے تمہارا کام یہ ہے کہ نیکی کا حکم دو بب سے روکو اور مسلمانوں کو پھر ایک دوسرے انداز میں خطاب کر کے ولتکم من کم امت ادرون الخیر ویام رون ابل معروف ویل ہاؤ نل منکر ولاقل مفن یہاں پہ من جو ہے من تبریزیہ بھی ہے من بیانیہ بھی ہے دونوں مفور لیے گئے ہیں تم سے اے مسلمانوں ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے یا تم میں سے ایک جماعت تو ایسی رہنی ہی چاہیے ہر حال میں جس کا کام یہ ہو کہ وہ خیر کی دعوت دے نیکی کا حکم دے بدی سے روکے تو یہ ابر بالمعروف معروف نہیں بل یہ تواسب الحق کی ایک معین اصطلاح ہے کہ جو ہمارے اس منتخب نصاب کے درس نمبر تین میں آ چکی پھر اسی پہلے حصے کے چوتھے درس میں ایک اصطلاح آئی تھی دعوت ومن احسن وقالی اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں ہی میں سے ہوں تو یہ دعوت ہے اللہ اللہ کی طرف بلانا اس لیے کہ اللہ الحق ہے ضالح کا بے نہ اللہ هو الحق الحق یعنی تمام کل کا کل حق جو ہے وہ تو سرتاپا حق اگرچہ یہ الفاظ اللہ تعالی کی ذات کے لیے مناسب نہیں ہے نہ کا لفظ مناسب ہے نہ سراسر کا لفظ مناسب ہے لیکن یوں اب کیا کہیں اور ہماری زبان جو ہے ہماری ووکیبلری محدود ہے کوئی لفظ بہتر اگر اس سے مل سکتا تو اور اچھا تھا ہم کہیں گے کہ اللہ تو کلیہطن حق ہے اللہ تو سراپا حق ہے اللہ تو حق ہی حق ہے ذالک کا بے عن اللہ حق تو تباصب الحق کیا ہوگا اللہ کی طرف بلانا اللہ کو مانو اللہ کو پہچانو اللہ کی بندگی اختیار کرو یا ربکم الزی خلقی نمین قبل کم الکم تک تو یہ دعوت اللہ گویا کہ یہ اصطلاحات جو ہے یہ ہمارے اس منتخب نصاب کے پہلے حصے کے جامع اسباق میں آ چکی تھی لیکن پھر یہ کہ دوسرے اور تیسرے حصے پر آ کر یہ تمام مضمون سمٹ کر آ گیا ایک اصطلاح میں اور وہ ہے جہاد ان نمل مومنون الزین و رسول ہی سم الم یرتابو و جاہدوب والم وانف سم فی سبیل اللہ حقیقی مومن سچے معنی میں مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لا اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں کھپائے اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانے بھی الام سعد خون صرف یہ لوگ سچے ہیں یہ اگر دعویٰ کریں مومن ہونے کا تو انہیں حق پہنچتا ہے یہ سچے ہیں راست باز ہے تو معلوم ہوا کہ یہ ساری جدو جو دعوت کے لیے دین کی غلبے کے لیے دین کی اقامت کے لیے حق کا بول بالا کرنے کے لئے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لئے نیکی کے پرچار کے لیے بدی کے استثال کے لیے جو جدوجہد ہوگی اب وہ ایک جس کو اردو کے محاورے میں کہتے ہیں کہ ہاتھ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں تو گویا کہ وہ ساری اصطلاحات جمع ہو گئی ہیں ایک اصطلاح میں جہاد فی سبیل اللہ جو کہ سورہ حجرات جو ہمارے تیسرے حصے کا آخری درس تھا اس کے آخری حصے میں جو ایمان اور اسلام کا فرق سامنے لایا گیا اور پھر ایک حقیقی مومن کی ڈیفینیشن بیان کی گئی کہ اس کا جزو لازم ہے رکن رکین ہے حقیقی ایمان کا رکنے لازم ہے جہاد فی سبیل اللہ ایمان اگر حقیقی ہے جہاد لازمن ہوگا جہاد اگر ہے تو ایمان ہے اور جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں اس پر ایک مفصل تقریر ہو چکی ہے جو ہمارے آخری جو ایام تھے سن بانوے کے جو اختتام پر ہم نے دسمبر کے مہینے میں ایک ہی ہفتے میں تین دن تک مسلسل جو گفتگو کی ہے ان آیات پر تفصیل سے آ چکا ہے کہ جہاد کا مفہوم کیا ہے جہاد کے مراحل کیا ہیں جہاد کے لوازم کیا ہیں اس کا لغوی مفہوم کیا ہے اس میں صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ ہمارا جو یہ حصہ چہارم ہے جس کا پہلا سبق یہ ہے سورہ حج کے آخری رقو پر جو مشتمل ہے اس سے ہمارا جو حصہ شروع ہو رہا ہے چوتھا یہ کل کا کل جہاد ہی کے موضوع پر ہے اس لیے کہ تواصی بالحق جو ہے اس کے لئے جامع ترین اصطلاح اب جو ہمارے سامنے آ چکی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے تو پہلے تو یہ کہ ہم نے اپنے اس درس کا مقام معین کر لیا اس منتخب نصاب میں جو سلسلہ مضامین ہے اس میں ہم اس وقت کس جگہ ہیں دوسری بات یہ نوٹ کیجئے تمہیدی قرآن مجید کے مختلف جو اسالیب ہیں ان سے میں مختلف مواقع پر آپ حضرات کو متعارف کراتا رہا ہوں آج ایک اور مزید بات کا اضافہ جو ہے سامنے ہو جانا چاہیے آپ کے کہ قرآن مجید کی صورتوں کی ابتدائی آیات اور اختتامی آیات بالعموم نہایت جامع نہایت پروفاؤنڈ اور یہ اصل میں ادب کی جو اصناف ہے ان میں تقریباً سب میں آپ کو یہ قدر مشترک نظر آئے گی خاص طور پر شاعری میں غزل ہو تو اس کا پہلا شعر اس کے لئے اصطلاحی علیحدہ اسے مطلاح کہتے ہیں آخری شعر مکتا مکتے میں آ پڑی ہے سکند دسترانہ بات تو متلا اور مکتا یہ دو خصوصی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اگرچہ غزل پوری ہے آٹھ دس اشار ہیں لیکن پہلا شعر متلا ہے تو آخری شعر مکتا ہے اور اصل میں پہلا اور آخری شعر اگر جاندار ہے تو درمیان میں کہیں کوئی فسفسا شعر بھی اس کے اندر کھپ جائے گا لیکن اگر پہلا شہر ہی فسفسا ہے تو کوئی اس کو پڑھنے کی جو ہے زحمت گوارا نہیں کرے گا معلوم ہوا کہ متلا جو ہے جاندار ہونا چاہیے ایسا کہ جو کھینچ لے جو بھی قاری ہے یا سامع ہے اس کی پوری توجہ کو اپنی طرف مبزول کرا لے اس طرح مقتا جو ہے وہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو لاسٹنگ امپریشن کوئی چھوڑے میں یہ عرض کر چکا ہوں قرآن مجید شاعری نہیں ہے اگرچہ یہ اصطلاحات جو ہیں مطلع اور مقطع یہ غزل اور قصیدے کے لئے مستعمل ہے قرآن کا اسلوب ہے خطبات کا جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ کیا ہے کہ قرآن کو ہم کہہ سکتے ہیں کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز خطبات کا مجموعہ ہے مختلف اوقات میں جو باران رحمت ہوتا رہا ہے وہی کا نزول ہوتا رہا ہے خطبات کی شکل میں انہیں جمع کر لیا گیا مرتب کر لیا گیا تو یہ مجموعہ خطبات الٰہیہ ہے اے کلیکشن آف ڈیوائن ڈونیشن اس اعتبار سے لیکن خطبے کے اندر بھی یہ چیز قدر مشترک کے طور پر ہے خطیج جب خطبہ دینے کھڑا ہوتا ہے اگر شروع میں بات ایسی ہو کہ جس سے سامعین ایک دم چونک جائیں اور متوجہ ہو جائیں ان کی پوری توجہ کو انسان اپنی طرف خطیب جو ہے وہ اپنی طرف مبدول کرا لے تو یقیناً وہ پھر ایک کامیاب خطیب ہوگا اور خطبے کے دوران یقیناً بات پھیلتی ہے دائیں بائیں ادھر ادھر گوشوں میں مختلف شعبوں میں مختلف برانچز میں جو موضوع ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ پھیلتا چلا جائے گا لیکن کسی خطبے کے جاندار اور مؤثر ہونے کے لیے شرط یہ کہ اختتام پھر بہت جامع ہو چاہے آپ نے مشرق و مغرب کی سیر کرا دی ہے اپنے سامع ان کو لیکن یہ ہے کہ اب آخر میں پھر ایک ایسی بات کے اوپر ختم ہو اختتام ہو خطبے کا کہ جس سے کہ ایک لاسٹنگ امپریشن جو ہے سامعین کے ذہنوں پر قائم ہو جائے یہ جو اسلوب ہے پرانے مجید میں بہت نمایاں ہے اکثر و بیشتر صورتوں کی اسی لیے اس کے لیے بھی اصطلاحات ہیں فواتح ہے سوور فاتحہ فاتحا کی جماعت فواتح یعنی وہ آیتیں جن سے سورتوں کا آغاز ہوتا ہے سورتوں کی افتتاحی آیات ان کو ہم کہتے ہیں فواتح سور. اور خواتین سور صورتوں کی اختتامی آیات جن پر کہ صورتیں ختم ہوتی ہیں ان کی خصوصی فضیلت ان کی خصوصی اہمیت چنانچہ سورہ بقرہ کے بارے میں تو آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہوگا کہ ابتدائی آیات اختتامی آیات نہایت اہمیت کی حامل ہے جس کی طرف ایک رہنمائی اس سے بھی ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں بعض روایات سے یہ آتا ہے کہ کسی کے تدفین کے بعد کوئی مسلمان اگر فوت ہو گیا ہے اس کی تدفین ہوئی ہے قبر میں دفن کرنے کے بعد مٹی وغیرہ دے کر جب قبر تیار ہو جائے تو پھر اس کے بعد حضور سرحانے کھڑے ہو کر پڑھتے تھے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پھر قبر کے پائتیوں کھڑے ہو کر آپ تلاوت فرماتے تھے سورہ بقرہ کی اختتامی آیات تو گویا کہ یہ بھی ایک معمول جو ہے اس کی طرف دلالت کرتا باقی ہر شخص جانتا ہے سورہ بقرہ کی آخری آیات کے بارے میں تو یہ روایت بھی موجود ہے آخری دو آیات جو ہیں ان کے بارے میں الفاظ آتے ہیں بعض روایات میں کہ یہ خاص اللہ تعالی کے عرش تلے کے خزانے میں سے یہ دو موتی ہیں ہیرے ہیں جو اللہ تعالی نے شب معاج میں عطا کیے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت محمد کے لیے تحفے کے طور پر یعنی یہ دو آیتیں وہ ہیں عام رسول و بیما من و المو منون سے شروع ہو کر اور پھر جو آخری آیت ہے جس میں شاید طویل ترین دعا قرآن مجید کی وہی ہے کسی ایک آیت میں اتنی لمبی دعا آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی یہ دونوں آیتیں جو ہے یہ گویا کے زمینی نہیں ہے نزول کے اعتبار سے بلکہ یہ تو آسمان پر عطا ہوئی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ عرش تلے کے خزانے کے یہ دو بوتی ہیں کہ جو حضور کو عطا کیے گئے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے کے طور یہی معاملہ آپ دیکھ چکے ہیں اپنے اس منتخب نصاب میں اس لیے کہ ہمارے حصہ دوم میں ایک بہت اہم سبق تھا سورہ آل عمران کی آخری آیات وہ گیارہ آیات جو ہے آخری رکوع کی حضور کو انتہائش تھا ان کے ساتھ اور یہ روایت میں اس وقت آپ کو سنا چکا ہوں کہ رات کو جب آپ کی آنکھ کھلتی تھی تحجد کے لیے جب آپ رکتے تھے تو آنکھ کھلتے ہی جو آیات آپ کی زبان پر جاری ہو جاتی تھی وہی وہ تھی ان نفی خلق سماو آتے و لف وقت لاف لہارے لایات باب <سؤال> یہاں سے لے کر اختتام سورہ تک یہ گیارہ آیتیں ہیں نہ جامع اسی کی ایک نہایت اہم مثال یہ ہے کہ اس صور حج کے یہ آخری رکوع کی چھ آیتیں بھی ایک اعتبار سے میرے یہ الفاظ نوٹ کیجئے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اجتباع پیدا ہو جائے کہ سورت العصر کو بھی آپ نے کہا کہ یہ جامع ترین صورت ہے پرانی مجید کی اور میں اس مقام کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جامع ترین مقام ہے قرآن مجید کا لیکن اسی لیے میں نے اضافہ کیا ایک خاص اعتبار سے ہر چیز کے لیے کوئی خاص موضوع ہوتا ہے کوئی خاص عنوان ہوتا ہے تو وہ تو جامعیت جو ہے جامعیت قبرہ وہ تو سورت العصر کو حاصل ہے اس کے بارے میں تو امام شافی رحمت اللہ علیہ کے اخوال کو میں صد فیصد صحیح سمجھتا ہوں لو تدبر ان نا سہاظ ہی اگر لوگ صرف اس ایک صورت پر تدبر کر لیں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے اور ایک اور ان کا قول ہے لولم یونزل بن القرآن سواہا لقفت اگر قرآن میں سوائے صورت العصر کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تو یہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لئے کافی تھی تو وہ تو جامعت قبرا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ایک خاص اعتبار سے یہ چھ آیات بھی نہایت جامع ہیں بلکہ نہایت جامع سے آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں اس خاص اعتبار سے یہ جامع ترین مقام ہے قرآن مجید کا وہ خاص اعتبار کیا ہے قرآن کی دعوت کیا ہے قرآن کا پیغام کیا ہے قرآن کا میسج کیا ہے اب ظاہر بات ہے کہ ویسے تو وہ پورے قرآن میں پھیلا ہوا ہے لیکن یہاں پر اس کو جمع کیا گیا ہے دو اعتبارات سے کہ قرآن کی دعوت کے دو حصے ہیں ایک اس کی دعوت عام ہے جس کے مخاطب ہے تمام انسان ایک اس کی دعوت خاص ہے جس کے مخاطب ہے صرف وہ جو ایمان کا دعویٰ کرے دعوت عام پوری نو انسانی کے لیے ہے اور وہ دعوت ایمان ہے اے لوگوں مانو اللہ کو مانو آخرت کو مانو باس بابل موت کو مانو فرشتوں کو مانو وحی کو مانو نبوت کو مانو رسالت کو مانو کتابوں کو مانو قرآن کو مانو محمد الرسول اللہ کو اور ان کی ختم نبوت کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماننے کی دعوت ہے ماننا اور ایمان یہ اردو کا لفظ ہے ماننا ایمان عربی کا لفظ اور اصطلاح ہمارے دین کی لیکن حروف اصلی کچھ تقریباً وہی کچھ ہے ماننے میں بھی اور ایمان میں بھی تو دعوت عام جو ہے قرآن مجید کی وہ کیا ہے دعوت ایمان اس مرحلے پر عمل کا کوئی سوال نہیں کوشش اس اللہ کو مانتا ہی نہیں تو اس سے کیا کہا جائے کہ نماز پڑھو کوشش اس قرآن کو نہیں مانتا اس سے کیا کہا جائے کہ سودی کاروبار چھوڑ دو نہ وہ قرآن کو مانتا ہے نہ وہ محمد کو مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی محل کوئی مقام ہے ہی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو پہلے مرحلے پر دعوت عام جو ہے جس کے مخاطب ہے تمام انسان یا ناس اس, کے اس کے لیے عنوان ہوگا دعوت ایمان ماننے کی دعوت اللہ کو ماننے کی دعوت رسالت پر ایمان کی دعوت آخرت پر باس بادل موت پر ایمان کی دعوت دوسرا دعوت کا حصہ کیا ہے یہ دعوت خاص ہے اور یہ دعوت عمل ہے اس کے مخاطب کون ہے جو ماننے کا اقرار کرے اگر تم نے مانا ہے اللہ کو تو مانو اس کا